We are going to show you what we're going to do. We're going to show you what we're going to do. علت کی وجہ تہمت لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدماش چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلیں ان کی بدنامی ہو بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی فلینہ آمن ایمان والوں میں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بے حیائی اور بدکاری کا چرچا کریں ایمان والوں کے لیے جیسے حضرت عائشہ کے لیے کیا تاکہ ان پر اعتبار ختم ہو یہ بدنام ہو اور لوگ اسلام سے بدل ہو جائیں لفم عذاب العلیم ان, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آج واللہ لا اور اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ عائشہ اور صفوان پاک دامن ہیں ول عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی مفسرین نے اس کی جزاب مانی لَعَجَّلَ مانیم الضحا تو تمہیں جلدی دے دیتا ہزار یہ اپنا انعام اور احسان یاد دلایا کہ ہم نے جلدی نہیں پکڑا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ لولا فضل اللہ علیکم اس کے آگے پھر آ رہا ہے لا فضل اللہ علیہ و رحمۃ ان دونوں کی جزا آگے موجود ہے ما ذکا من کم بن آح یہ جزا ہے ما ذکا من کم من اح دن تو وہاں پہنچتے ہیں تو ماں زکا کا مینہ کر لیں گے بے شک اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے جلدی نہیں بکر یا ائیو اللہ دینہ آ اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس طرح کی تومتے لگانا شیطان کی پیروی کرنا ہے بے حیائی کی ترغیب دینا اور بے حیائی کو معاشرے میں پھیلانا یہ شیطان کی پیروی ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرو اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی جس نے پیروی کی شیطان کے قدموں کی پس پیشک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا والمنکر اور ناپسندیدہ باتوں کا وہ تو یہی سکھاتا ہے کہ مومنوں پہ تومتے لگے یہ بدنام وضل اللہ علیہ و رحمت اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت ما زکا منكم من زکام ابدا نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی رہتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی یعنی ہم نے اپنا فضل کیا اور اس طومتوں کے سلسلے کا دروازہ بند کیا کہ جھوٹی تومت لگاؤ گے تو اسی کوڑے لگیں گے اگر ہم یوں نہ کرتے تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا آج عائشہ پہ تومت لگی کل کسی اور پہ لگ جاتی یا فضل اللہ سے مراد ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور توبہ کا دروازہ کھلا نہ رہتا تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ سکتا ہم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے تو وہ پاک صاف ہو جائے بلاکن اللہ یزکی یوزی معیشات لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولّہ سمی علی بے شک وہ ہر توبہ کرنے والے کی آواز کو سننے والا اور اس کی قلبی حالت کو جاننے والا ہے ولا یا تل ار الفضل من کم مستح جو مومن ہے اور بدری صحابی ہے منافقین کی شرارتوں سے وہ بھی ان کے فریب میں آئے اور اس چرچہ میں شامل ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہیں برادری کے آدمی غریب آدمی تھا حضرت ابو بکر وقتاً فوقتاً اس پہ خرچ کرتے رہتے تھے تو جب یہ کرتوت دیکھا کہ میری بیٹی پہ توہمت لگانے والوں میں کچھ حصہ اس کا بھی ہے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ مستاح پر خرچ نہیں کریں گے کچھ نہیں دیں گے اس کا ذکر کرنے لگے ہیں جی اللہ اور نہ قسم کھائیں فضل من کو تم میں سے جو برگزیدہ ہیں بزرگی والے وسعت اور کشادگی والے وسط والے مالی لحاظ سے وسط والے اس کا مالی لحاظ سے بست والے اور ویسے بزرگ بزرگی والے اچھے لوگ وہ قسم نہ کھائیں کس بات پہ کہ وہ دیں گے قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو اس بات سے وہ قسم اٹھا لیں کہ ہم نہیں دیں گے چاہیے کہ معاف کریں والے اللہ لکم. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی یہ غریبوں کو دینا خرچ کرنا یہ تو بخشش کا سبب ہے تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے واللہ ولہ رہی رولمانی نے لکھا کہ یوں ہی یہ آیت اتری اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سنا تو فوراً کہا بلا واللہ یا ربنا و اللہ یا ربانہ بلا واللہ یا ربنا ان لن وبو انتگا لنا کیوں نہیں اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے اللہ نے فرمایا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کرے پھر انہوں نے جتنی امداد وہ مستح کی پہلے کیا کرتے تھے اس سے زیادہ مدد کرنی انہوں نے شروع کر دی ان نلدی ن جرمون غافلات تخویف اخروی ہے دنیاوی ہے دونوں لل منافقین جو تہمت میں شامل تھے بے شک جو لوگ جرمون عیب لگاتے ہیں مراد ہے تو لگانا المو پاک دامن عورتیں الغافلات برے کاموں سے بے خبر عورتیں المو ایمان والی عورتیں جو لوگ تومت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر لعنو فی والآخرہ ان لوگوں پر لانت کی گئی ہے راحت میں اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے یومت علم السنتوم جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بما کانو یا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے اپنے جسم کے اعضا گواہی دیں گے یوم ایفیم اللہ اس دن پوری پوری دے گا اللہ ان کو دینہم ان کا بدلہ الحق جس کے وہ حقدار ہیں اللہ ان کو جس بدلے کے وہ سزاوار ہیں پورا دے گا وہ یا اور وہ جان لیں گے ان اللہ والحق کو بے شک اللہ جو ہے وہ سچا ہے المبین اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات سات الخبی سین سات باشارت ہے جی پارسا ایمان والوں کے لیے گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں وقت باتوں اور ستھری عورتیں پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لائق ہیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لائق ہیں الا ایک مما یقولون وہ لوگ یعنی عشا اور صفوان وہ لوگ مبر بری ہیں پاک ہیں مما یقولون ان باتوں سے جو وہ منافق کہتے ہیں یعنی تحمت ذنا مما یقول سے مراد ہے تحمت ذنا بدکاری یہ جو بات منافق کہہ رہے ہیں یہ لوگ اس سے بری ہیں لہم مغفرتن ان کے لیے بخشش ہے ورز کریم اور عزت کی روزی ہے میں نے ترجمے میں خبیص عورتیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے یہ عام مفسرین کے مطابق معنی کیا ہے الخبیسات گندی عورتیں خبیسین گندے مرد اور میں لیاقت کا ہم نے کر لیا لائق یہی ہے کہ گندے مرد گندی عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کو پسند کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے طیب ہیں ان کے لیے جو ان کی بیوی عائشہ ہے وہ اتنی ہی طیبہ ہونی چاہیے وہ طیبہ تو لیبی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہیں خسلتے آدتیں خسلتیں آدتیں گندی آدتیں جو ہوتی ہیں نا یہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں گندی باتیں اور گندے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ گندی باتوں کے لیے ہوتے ہیں الخبی سے مراد آتے ہیں اور اطیبات سے مراد پاکیزہ پھنسلتے ہیں نیب باتیں حضرت صاحب اپنے معنی کی تائید میں پیش کرتے ہیں الا ایک مبر یقول جن لوگوں پہ تومت لگائی گئی ہے وہ بری ہیں ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو آگے چونکہ وہ گندی باتوں کا ذکر آ گیا تو یہاں حضرت صاحب نے یہ مانا کیا اب لیاقت کا مینا نہ رہا گندی آتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور ستھری آدتے ستھرے مردوں کے لیے ہوتی ہیں ستھری چیزیں ستھرے لوگ پسند کرتے ہیں عائشہ جیسی طیبہ اور عائشہ جیسی پاکیزہ عورت وہ اتنی گندی بات کو کیسے پسند کرتی ہے جتنی وہ ستھری ہے اتنی ہی اس کی آدتیں بھی کیا ہیں ستھری یہ حضرت صاحب کا مخصوص معنی ہے جی دین میں رکھیے گا کبھی سات سے مراد گندی آتیں رسمیں خسلتے گندی باتیں طیبات اچھی باتیں اچھی آتے اچھی خسلتیں حضرت صاحب کے معنی کی تائید کیا ہے جی مبرعون ممّا یا او لا تدخلوا بیوتا غیر نہ آمن لاتد آئیں گے جی اصلاح معاشرہ کے لیے جی. دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں جی شروع میں چار احکام برائے زنا یعنی زنا کو روکنے کے لیے پھر اس پر زجریں ہیں تین گروہوں پر ذہن میں ہے جی تین گروہ تومت لگانے والے تین قسم کے لوگ تھے منافق تین مومن اور وہ مومن جنہوں نے کیا اختیار کر لی خاموش ہم کچھ نہیں کہتے تینوں پر زجریں کی گئی اب اصلاح معاشرہ کے چھ احکام ہیں جی ان میں حکم اول ہے جی. یہ جو ہم چھ احکام بیان کر رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے ان پہ عمل کر لو گے تو تم پر کوئی توہمت نہیں لگا سکے گا اے ایمان والو نہ داخل ہو وہ کسی کے گھروں میں رب یوت ہے کم اپنے گھروں کے علاوہ اپنا گھر ہے اس میں یہ قاعدہ قانون نہیں ہے اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں جانا ہے داخل نہیں ہونا حتہ تستا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو لو یا انس سے مشتق ہے انس مانوس نام پتہ بتاؤ بتاؤ کہ میں کون ہوں مراد دونوں کی ایک ہی بن جائے گی تقریبا یوں ہی کسی کے گھر میں منہ اٹھا کے نہ داخل ہو جایا کرو بلکہ پہلے اجازت لیا کرو اپنا نام پتا بتایا کرو اجازت ملے تو پھر جایا کروس اور سلام کرو اس گھر والوں پر حق میں بہتر ہے کہ تم یاد رکھو تجدیا تم نہ پاؤ ان گھروں میں کسی ایک کو فلاں تو ان گھروں میں داخل مت ہو لم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے وہ ان کی لکم اور اگر اندر سے کہا جائے یہ پلٹ جاؤ فر جے اُس پلٹ جایا کرو ہوا از لکم یہ تمہارے لیے بڑی ستھری بات ہے پاکیزگی کی بات ہے کوئی مجبوری ہوگی اس بندے کی جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ملنا نہیں چاہتا کوئی تو مجبوری ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ اب نہیں بھائی اب آپ جائیں پھر کسی وقت آئیں تو اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے ہو سکتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کو مل سکے واللہ تعملون علیم مل علیکم جنا یہاں آپ استثناء کیا جی یہ تو گھر ہے وہ جو رہائشی ہیں اندر عورتیں ہیں بچے ہیں ان گھروں میں داخل نہیں ہونا کچھ گھر ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حویلیاں ڈیڈیا بیٹھک یہ الگ سے بناتے ہیں یعنی زنان خانے سے علاوہ مردانہ حصہ بیٹھ کے ڈیڈیا اور حویلیاں نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم داخل ہو وہ ان گھروں میں غیر مسکونتن فیہ غیر مسکونتن جن میں رہائش نہیں ان میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہے ہی مردانہ حصہ وہ یو تو تجار تاجروں کی حویلیاں سرائے ڈیڈیاں مہمان خانے جہاں عورتیں نہیں ہوتی وہاں کوئی بستہ نہیں ہے یعنی گھر نہیں ہے تو جا سکتے ہو فیا متاء وہاں تمہارا سامان پڑا ہوا ہے تمہیں جانا ہے لینا ہے ولہم اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو یہ پہلا حکم دیا اسلائے معاشرہ کے لیے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے منہ اٹھا کے داخل نہیں ہونا گھر ہے عورت گھر کے اندر بڑے بے تکلف طریقے سے رہتی ہے شاید اس نے پورے کپڑے نہ پہن رکھے ہوں سر پہ دوپٹہ نہ ہو کوئی چادر نہ ہو اوڑنی نہ ہو گھر میں جو ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہے تو منہ اٹھا کے وہاں چلے جا رہے نہیں پہلے اجازت لو اجازت ملے پھر گھروں کے اندر داخل کل المومنین دوسرا حکم برائے اصلاح معاشرہ کہتے مومن مردوں کو یا غصو من اب سارم نیچی رکھیں اپنی آنکھوں کو جب گلی میں محلے میں چلنا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں بیا فضو فروجا اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی از کالا ہوں یہ ان کے لیے بڑی ستھرائی کی بات ہے بڑی پاکیزگی ہے اس میں بے شک اللہ خبردار ہے جو کرتوت وہ کرتے رہتے ہیں اچھا کام وہ کرتے ہیں وکل علمات تیسرا حکم برائے اسلائے معاشرہ اور کہہ دے مومن عورتوں سے ن اب سارنا کہ وہ نیچی رکھا کریں اپنی آنکھیں ویا فضنا فروج اہن اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی ولا یوگ دینا زینت اہن اور نہ دکھاتی پھریں اپنی زینت زینت, زینت سے مراد نف زینت ہے یا آزائے زینت ہیں جی زینت والے اوز یا نفس زینت مراد ہے جی جو عورتیں بناو سنگھار کرتی ہیں وہ مراد ہے یا آزا مراد ہے زینت والے آزاد وہ نہ دکھاتی پھریں علا ما ظاہر منہا مگر جتنا خود بخود ظاہر ہو جائے مینہا اس سے مگر جتنا خود بخود ظاہر ہو جائے مینہا اس سے نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں زینت اپنے جسم کی لباس کی نہ دکھاتی پھریں مگر جتنی زینت خود بخود ظاہر ہو جائے ان سے یہ اللہ ما زہرا کا جو استثناء ہے کچھ علماء تو کہتے ہیں القفان والقدمان دونوں ہاتھ اور پاؤں مراد ہے یعنی ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ تو ظاہر برکے میں بھی نکل رہی ہے چادر میں بھی نکل رہی ہے تو یہ ظاہر ہوں گے جن عورتوں کو کام کاج کے لیے مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے دیہاتوں میں اکثر عورتیں کام کرتی ہیں شہروں میں بھی عورتیں کام کرتی ہیں کوئی کمانے والا نہیں ہے مصیبت آن پڑی ہے تو انہیں نکلنا پڑتا ہے تو انہیں ہاتھ پاؤں ظاہر کرنے کی کیا ہے اجازت حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں اللہ مظہر منہا وہ زینت والی چیزیں ظاہر نہ کریں مثلا ان کے کپڑے ہیں چوڑیاں ہیں یا جو بھی زینت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہ کریں مگر جو چیزیں خود بخود ظاہر ہو جائیں برقع ہے اوپر والی چادر ہے یہ تو ظاہر ہونی ہونی ہے یہ مراد ہے وغیرہ ظاہری لباس جو کفان اور قدمان ہے چلو وہ عورت جو مجبور ہے اس کو تو اجازت دی گئی کہ کام کاج اس نے کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی عورت کے لیے کفان اور قدمان در مختار نے کہا فی زماننا منو ہمارے زمانے میں یہ بھی من ہے اور اب ہمارے زمانے میں یہ تو در مختار کا زمانہ ہے اب ہمارے زمانے میں دور مختار تو بہت پہلے کا آدمی ہم جو آج سے پچیس تیس سال پہلے کے دور کو جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج سے تیس سال پہلے کا دور اور آج کا دور توبہ توبہ بڑا فرق ہے بے حیائی زیادہ ہے فحاشی زیادہ ہے بے پردگی زیادہ ہے برکے آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں برکے اتر رہے ہیں اس کی جگہ پہ چادر آ رہی ہے اور چادر والی جو عورتیں تھیں وہ چادر اتر رہی ہے دوپٹے آ رہے ہیں اور جو دوپٹے والیاں تھیں ان کے دوپٹے گلے میں آ رہے ہیں برکے اتر رہے ہیں اچھے خاصے گھرانے نمازی حاجی برکے نہیں پہنتی چادریں نہیں لیتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بغیر برکے کے یا برقع لیں گی اور نکاح بالکل اٹھا کے بازار میں پھریں گی باتیں کر رہی ہیں دکانداروں سے اور سارے لوگوں سے اگر اپنی برادری کا کوئی آدمی سامنے آ گیا تو برکا کرو مزہ نہیں آیا اپنا کوئی نظر آ گیا اپنا نظر نہیں آیا ہاں ایک اپنی برادری کے لوگوں سے زیادہ پڑھتا ہوتا ہے ایک علماء سے زیادہ پڑھتا یہاں کہیں کسی عالم کو دیکھا مولوی صاحب کو دیکھا تو پردہ کرا ایوب خان کے زمانے میں جو اسمبلی تھی اس میں مولانا مفتی محمود مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ممبر تھے مولانا غلام گوس ہزارویں رحمۃ اللہ علیہ بھی ممبر تھے آپ نے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا میں نے ان کو دیکھا بھی ہے ان کی تقریریں سنی بھی ہیں اور وہ حضرت انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے اور اگرچہ ہماری جماعت سے بڑا اختلاف تھا ان کا لیکن اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ ان کا ان سے معاملہ آسانی کا فرمائے عالم تھے اور جماعت اسلامی کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا بڑا کام اور تقریر ان کے خلاف خلافت و ملوکیت لکھی مولانا مودودی نے اس میں حضرت معاویہ حضرت عثمان حضرت عمر بن تلا زبید زبیر دا ان کو ڈٹ کے رگے دا ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ خلافت و ملوکیت پر مولانا مودودی کے نام پہ یوں ہاتھ رکھ دیں اور کسی بندے کو کہیں اس کتاب کو پڑھ تو وہ کہے گا یہ کسی شیعہ کے لکھی ایران کے کالجوں کے نصاب میں داخل ہے چلیے اور تو چھوڑیے آپ ایران کے کالجوں کے نصاب میں داخل ہے وہ حضرت عثمان کی ایک حضرت معاویہ کی ایک بدت اور سنیں بدت تو مولانا ہزاروی بڑی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں سخت گالی گلوچ ایک دفعہ علماء اکٹھے ہوئے علماء نے انہیں سمجھایا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں یہ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں؟ تو ہزاروی صاحب کا جواب ذرا سنے جی. اور ان کی ذہانت کا ذہانتی داد دے میں کیسا جواب تھا ان علماء کو کہنے لگے میں صحابہ کے دربار کا کتا ہوں جو اس دربار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا میں تو بھونکوں گا جو اس دربار کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا میں تو بھونکوں گا کیوں آتا ہے وہ صحابہ کے اس دربار کی طرف اور اس حویلی کی اسمبلی میں اب تو یہ سارے جاہل قسم کے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں ذمہ دار ہے پیسے کے بلبوسے پر لیگیوں کے ساتھ تو ان کی بڑی لگتی تھی تو ایک بیگم خلیق کو زمان ہوا کرتی تھی اسمبلی میں تو مولانا ہزاروی نے کوئی طریقے استحقاق پیش کی تو وہ بیگم کہنے لگی بنکنگ وہ بیگم کہنے لگی کہ اے مولوی تے ویلے لینے ان کو تو کام کوئی نہیں ہم بڑی مصروف ہیں ہماری ایک ٹانگ پشاور میں ہوتی ہے اور دوسری ٹانگ کراچی میں ہوتی ہے تو ہزاروی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں پنڈی والے تو بڑا مزہ کرتے ہوں اگر آپ کی ایک ٹانگ کراچی بھی ہوتی ہے اور ایک پشاور بھی ہوتی ہے تو پنڈی والے تو بہت مزہ کرتے ہیں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ذرا موٹے تھے بعد میں تو وہ نہیں رہے پہلے وہ خاصے جسیم تھے پیٹ ان کا نکلا ہوا تھا اس زمانے میں ان کو دیکھا ہے بعد میں وہ شوگر کی تکلیف ہوئی تو کمزور ہوا اسمبلی میں ایک عورت گھوم رہی تھی مفتی ماموز صاحب کے قریب سے گزری تو کہنے لگی یہ ڈرام کتنے کا لیا ہے ہزاروی صاحب نے کہا ٹوٹی سمیت پانچ سو کا لیا ہے بڑے ذہین تھے اس معاملے میں اور معاف نہیں کرتے تھے کی چیز ایک عورت نئی نئی ممبر منتخب ہوئی اس نے سب سے سلام لینا تھا جتنے ممبر تھے سب سے ہاتھ ملا رہی تھی مفتی محمود صاحب نے ہزاری صاحب سے کہا بھی یہ تو مصیبت ہے اب ہمارے پاس بھی آئے گی تو کیا کریں گے ہزاری صاحب نے کہا جی آپ سوچیں مفتی صاحب نے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا رومال لپیٹا ہزاری صاحب بیٹھ رہے <laughs> وہ جب قریب سے گزری تو جب ہزاری صاحب کے قریب ہے نہ میں تو جفی میں نے سلام نہیں لینا تو وہ بھاگ گئی اصل میں مفتی صاحب کی بات آپ کو سنا رہا تھا کہ مفتی صاحب نے پردے پہ تقریر کی کہ پردہ ہونا چاہیے اور یہ نکاب ہونا چاہیے انہوں نے اس کو نئے تہذیب کے لوگ تھے سنا اس کان سے سنا اس سے نکال دیا سیکشن ختم ہو گیا دوسرے سیکشن کے لیے جو آئے نا مفتی صاحب کیوں ہی داخل ہوئے نا اسمبلی میں تو جتنی وہ عورتیں بیٹھی تھی نا انہوں نے پردہ کر مفتی صاحب کو دیکھ حال میں بڑی تالیاں بجیں اور مزاق اڑائے مفتی صاحب اپنے میٹ پہ آئے اور فرمایا میں تحریک کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اسمبلی کے ممبران کی توہین ہوئی ہے ان سب کی توہین ہوئی ہے ان عورتوں نے کی ہے کیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عورت کو مردوں سے پردہ کرنا چاہیے یہ سارے بیٹھے تھے انہوں نے پردہ نہیں کیا میں آیا تو پردہ کیا معلوم ہوتا ہے اسمبلی میں مرد صرف میں ہوں ان بچاروں کی توہین ہوئی ہے لہذا میں تحریک استحکاب پیش کرتا ہوں کھولیے تو یہ جو حکم ہے کہ نگاہیں اپنی نیچی رکھی جائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں معاشرے کے لوگ تو یہ جو زنا کے کیس ہیں اور بے حیائیوں کے کیس ہیں اور اغوا کے کیس ہیں ان میں سے کوئی کیس بھی نہیں ہو سکتا والنا الجو بہن اور چاہیے کہ وہ عورتیں ڈال لیا کریں بے خومور ہننا اپنی اور نیا الو اپنے گرے بانوں پر تاکہ آزائے زینت چھپ جائیں ولا اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو اللہ لب کس کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے یعنی کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے زیور پہنے ہوئے ہیں تو کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں ان کو ذکر کیا مگر اپنے خامدوں کے لیے او آبائے یا اپنے باپ کے لیے او آبائے بولت یا اپنے خامند کے باپ کے لیے او ابنائے یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابنائے بولت یا اپنے خامند کے بیٹوں کے لیے ستےلا بیٹا او اخوان ہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوان ہن یا اپنے بھتیجوں کے لیے او بنی اخوات ہن یا اپنے بھانجوں کے لیے او نسائے ہن یا اپنی عورتوں کے لیے مطلق عورتوں کے لیے نہیں نسائے ہن اپنی عورتوں کے لیے یعنی مومن شریف عورتیں ان کے لیے زینت ظاہر کر سکتی ہیں اور جو عورتیں کھچری ہیں یا محلے میں بدنام ہیں ان کے سامنے بھی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بدکار عورتیں گندی عورتیں گندے کریکٹر کی عورتیں بے حیا عورتیں تیری زینت اور تیرے آزا کو مردوں کے سامنے بیان کرتی رہیں گی کہ وہ فلاں ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے تو ایسی گندی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے قید لگائی اپنی ملا کا تیمان ہننا یا اپنی لونڈیوں کے سامنے نساء سے معلوم ہوتا تھا کہ غیر مسلم عورت کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی ہیں تو آگے فرمایا کہ نہیں لونڈی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اپنی لونڈی کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں غلام جو ہے وہ بہرحال مالکہ کے لیے غیر محرم کے حکم نہیں رول مانی اب تابین یا ایسے نوکروں کے سامنے غیر ارب من الرجال جو خواہش مند نہ ہو عورتوں کے من الرجال مردوں میں سے ایسے نوکر جو مردوں میں سے عورتوں کے خواہش مند نہ ہو بہت پورا نوکر ہے ایسے نوکر کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں اب تفلے یا وہ بچے اللہ لم علم ید اورات النساء جو نہیں متلے لم ید جو ابھی تک آگاہ نہیں وہ بچے جو ابھی تک آگاہ نہیں عورتوں کے بھید پر النساء عورتوں کے پوشیدہ رات بھید انہیں کوئی پتہ نہیں ہے بچے ہیں تو ایسے بچوں کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ولا یا اور نہ زور سے مار کے چلے اپنے پاؤں کو زمین پہ لے یو لما مِن امن زینت ہن تاکہ ظاہر معلوم کی جائے جو مخفی ہے ان کی زینت جو ان کی زینت چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے پاؤں مار مار کے چلنا یا پاؤں میں پازیب پہن لینا کئی عورتیں اپنے پاؤں میں وہ پازیب سا پہل لیتے جسے چھن چھن کی آواز ہوتی پھر اس کو مار کے چلیں تو جنہوں نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھیں گے تو جمی توبہ کرو اللہ کے سامنے اکٹھے مل کے سب ائل من اے مومن اللہ پتلے تاکہ تم فلاح پا جاؤ وہ ان کے مامن کو چوتھا حکم جی یاما بے نکاح رنڈے مرد اور بیوہ عورتیں جو تم میں سے بے نکاح ہے نا ان کے ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو یہ بڑی ہی خرابیاں پیدا کر دیں ان کا نکاح کر دیا کرو ان کو گھر میں مت بٹھاؤ وہ سالہ امین عباد اور جو نیک ہو تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے ان کے بھی نکاح کر دیا کرو سالہ شری مہنے میں اچھے ہیں نیک ہیں سمجھدار ہیں یا لے میں صلاحیت جن میں نکاح کی صلاحیت موجود ہے حقوق کے زوجیت ادا کرنے کی یا اپنی بیوی کو کچھ کما کے کھلانے کی صلاحیت موجود ہے ان کے نکاح کر دیا کرو ان یقین فکرار اگر ہومیں گے مفلس اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان کے نکاح کر کے دو اللہ ان کو غنی کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ وسط والے علم والے نکاح اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہے اپنے آپ کو تھام کے رکھیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی قدرت رشتہ نہیں ملتا رشتہ تو ملتا ہے گھر کو نہیں ہے رہائش کو نہیں ہے کمائی کوئی نہیں ہے چاہیے کہ اپنے آپ کو تھام کے رکھیں وہ لوگ جو نئی طاقت رکھتے نکاح کی یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے ولدی نے جب ترون الکتاب پانچواں حکام اور جو غلام چاہتے ہیں مقاتب بننا ملک ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے یعنی اتنے پیسے اتنی مدت میں مجھے دے دے توں آزاد ہے یہ مقاتب ہو گیا جو چاہتے ہیں مقاتب بننا تمہارے غلاموں میں سے پکاتے بو ان کو مقاتب بنا دو عم تم فیم خیرا اگر تم معلوم کرو ان میں کچھ بھلائی کیا امانت دیانت کمانے کی قدرت صلاحیت یہ پیسے کما کے سال دو سال ایک میری رقم ادا کر دے گا وہ آتو ہم ممالی آتا اور دے دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کیا مطلب بدلے کتابت میں تخفیف کر دو دس ہزار طے ہوا دو ہزار چھوڑ دو یہ دو, دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی بدلے کتابت میں تخفیف کر دو بلا ٹکرے ہو فتح کمر چھٹا حکم اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پہ نکاح سے روکنا زنا پہ مجبور کرنا ہے جی نہ روکو اپنی, نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو زنا پہ ان اردنا تحسو اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں پاک دامن رہنے کا تحسو نکاحن کیوں مجبور کرو زنا پہ لے تب تک وہ تاکہ تم چاہو دنیا کی زندگی کا سامان کمائی یکرے اور جو کوئی ان لونڈیوں کو مجبور کرے گا فلا اسم علیہ ہندا جزا معذوف ہے اور جو کوئی ان لونڈیوں کو زنا پہ مجبور کرے گا تو ان لونڈیوں پہ کوئی گناہ نہیں کیوں پس بے شک اللہ بعد مجبوری کے بخشنے والے مہربان ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے کچھ لوگ لونڈیوں کو جناب پہ مجبور کیا کرتے تھے وہ پاک دامہ رہنا چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح کرو لیکن وہ ان کی کمائی کھاتے تھے بے غیرت اس سے یہاں منع کیا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ان اندنا تحسن جو ہے نا یہ مزید اس کی قباحت اور غلازت کو ظاہر کرنے کے کہ وہ بیچاریاں بچنا چاہتی ہیں اس کے باوجود مجبور کرتے ہو یہ نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سود در سود قرآن نے کہا سود در سود حرام ہے تو کیا اکیلا سود حلال ہے تو وہ اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ کہہ دیا یہ بڑے بڑے چودھری دیہاتوں میں سردار وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتے نہیں کرتے بیچاری بیٹھی ہیں بوڑھی ہو گئی کیوں ہم پلہ بندہ نہیں ملتا ہمارے پلے کا بندہ کو نہیں ملتا یا بہن ہے سینکڑوں مربے آ رہے باپ کی طرف سے بہن کا حصہ ہے اس کی شادی کریں گے تو حصہ دینا پڑے گا چلو یہ ساڑھے گاڑی بیٹھے یہی مر جائے کئی گدی نشین بڑے بڑے گدی نشین وہ بھی رشتے نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کے ہم پلہ رشتہ نہیں ملتا ہماری یہ قوم ہے یہ برادری ہے تو یہ عورتوں کو نکاح سے روکنا اور ان کا نکاح نہ کر کے دینا یہ ان کو زنا پہ مجبور کرنا اس سے قرآن پاک نے روکا کہ معاشرہ خراب ہو جائے گا, فساد زدہ ہو جائے گا انزلنا علی آیات مبینات ترغیب ال قرآن چھ احکام کے بعد دوسری بار تھی تحقیق ہم نے اتاری تیری طرف آئے تھے کھول کھول کے سنانے والی وہ اور کئی مثالیں ان لوگوں کی جو گزر گئے تو سے پہلے مثالیں یعنی کس سے اقوام گزشتہ کے حالات و موزن اور نصیحت علمتقین ڈرنے والوں کے لیے شرک سے بچنے والوں کے لیے اللہ نور السماوات ولر دعوئے توحید کا ذکر جی جس توحید کے لیے یہ تحمتیں لگ رہی ہیں جی جس توحید کے لیے یہ تہمتے لگ رہی ہیں جی اصل دعوی توحید کا ذکر اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی ابن عباس نے میں نے کیا نور کا ہادی اللہ ہاتھی ہے آسمانوں کا اور زمین کا ہدایت دینے والا چلانے والا قرطبی نے مجاہد کا کال نقل کیا اللہ نور السماوات والرد مدبر الامور العمور السماوات ولر زمین و آسمان کے تمام امور میں مدبر جو ہے اللہ ہے نور ہدایت بخشنے والا وہی ہادی والا مینا ہو گیا جو ابن عباس نے کیا اور رول مانی نے اور ابن کثیر نے اس کو نقل کیا یعنی نور ہدایت بخشنے والا مثل نوری ہی مثال اس کے نور کی کمشکات جیسے ایک تاک ہو تاک ہاں یہ پرانے زمانے میں جو گھر بناتے تھے تو دروازے کے ساتھ ایک تقریباً ڈیڑھ فٹ فٹ کا ایک تاک رکھتے تھے جس میں چراغ رکھتے ہیں چھوٹا سا خانہ دیوار کے اندر چھوٹا سا خانہ اس کو کہتے ہیں جی مشکات مثال اس کے نور کی کا مشکل جیسے ایک تاک ہو فیا مسباہ اس میں ایک چراغ ہو استاد کے اندر کیا ہے ایک چراغ ہے فی فیزاجن چراغ ایک کندیل میں ہو شیشے کے کندیل میں ہو وہ چراغ چراغ فی فیزوجاجت ایک کندیل میں ہو ازت ہو کا نہا کو بندیون اور وہ کنڈیل اتنی ستری ہو کہ گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا اور وہ کنڈیل گویا کہ ستارہ ہے چمکنے والا یو کا دو من شجارا تین من دئیتے شجاراتن اس میں سرسوں کا یا مٹی کا تیل نہیں جلتا یو کا وہ جلایا گیا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے وہ چراغ جلایا گیا ایک مبارک درخت کے تیل سے کیا ہے وہ درخت زیتون یعنی زیتون زیتون کا تیل اس میں جلتا ہے لاشرکی یا تین بلاگر اور زیتون کا بھی ایسا درخت جو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے اگر مشرقی جانب درخت ہو تو صبح صبح اسے دھوپ نہیں لگتی اور مغربی جانب ہو تو شام کے ٹائم اسے دھوپ نہیں لگتی یہ درخت ایسا نہیں ہے یہ درخت باغ کے وسط میں ہے جسے ہر وقت دھوپ لگتی ہے لا لاشرکی یتن بالت درخت بھی ایسا اس میں سے نکلا وہ تیل ستھرا تیل ڈالا گیا اس چراغ میں جو چراغ رکھا گیا ہے کندیل میں کنڈیل اتنی ستری جیسے ایک ستارہ ہو یکو زی قریب ہے کہ اس کا تیل یوزیو خود بخود روشن ہو جائے ولو لم یم سس ہو نارون اگرچہ اسے آگ نہ چھوے یعنی تیلی نہیں لگائی لگتا ہے ابھی روشن ہو جائے گا اس روشنی کو واضح کرنا مقصود ہے روشنی کا حسن بیان کرنا مقصود ہے جی اس چراغ کی روشنی کیسی ہوگی سبحان اللہ چراغ جس میں جلے زیتون کا تیل زیتون کا تیل اس درخت کا جو مشرقی مغربی جانب نہیں وسط میں ہے اور جس کندیل میں وہ چراغ رکھا گیا ہے وہ کندیل ستارے کی طرح روشن ہے پھر وہ چراغ ایک تاخ کے اندر رکھا گیا ہے نورن نور یہ نور ہی نور ہے بہت ساری روشنیاں جمع ہو گئیں یہ نور ہی نور ہے یہد اللہ لنورہی من یشا ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لئے مثالیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہ مثال جو چراغ کی ہیں یہی مثال مسئلہ توحید کی ہے اللہ کی الوحیت اور اس کی معبودیت جہان کے ذرے ذرے سے ظاہر تھی پھر انبیاء کی تعلیمات نے اور سابقہ کتب کی روشنیوں نے اس کو اور واضح کیا پھر نبی اکرم اور قرآن کی تعلیمات کی جو روشنیاں تھیں اس نے مسئلے کو اتنا روشن کیا کہ وہ جگمگا اٹھا اور نور نور ہو گئے روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی اللہ اپنے اس نور کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے فی اللہ دلیل نقلی از مومنین موحدین برداوے تو ہی ان گھروں میں ان گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا انترفا کی انہیں بلند کیا جائے مسجد مراد مرادیں جی ان گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس میں بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے لہو ان گھروں میں تصویر پڑھتے ہیں اس اللہ کی صبح اور شام کون رجال کئی مرد اب پھر میں نہ کیجیے ان گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام ان گھروں میں کیا ہوتا ہے تسبیح پڑھتے ہیں کی صبح اور شام کون رجال کچھ مرد لا ال تجارت ولا وا نہیں غافل کرتی ان مردوں کو تجارت اور نہ سوداگری ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے تجارت سداگری دنیا کے دھندے انہیں غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر کرنے سے نماز قائم کرنے سے زکات دینے سے یا خافون یومن وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے دستک اللہ بلو گو جس دن میں دل الٹ دیے جائیں گے الٹ جائیں گے اس میں دل اشتراغ کے مہینے میں یعنی مسترب ہو جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی لے متعلق ماں کب کے وہ یہ تصویریں کیوں پڑھتی ہیں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ آسنما آملو ان کے عملوں کا بہت اچھا اور زیادہ دے ان کو اپنے پھلوں سے اور اللہ رزک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے معلوم کا خراب ایک شبے کا جواب ہے جی جو دلیل نقلی پہ وارد ہوا جی کافر بھی تو عبادت کرتے ہیں خانے کابے کو تعمیر کیا حاجیوں کو گھول گھول کے ستو پلاتے ہیں بیت اللہ کی صفائیاں کرتے ہیں سرائے بناتے ہیں کنویں کھدواتے ہیں یتیموں کو پالتے ہیں نیکا مال تو وہ بھی کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا اس شبے کا جواب دیا توحید کی पीछे پیچھے بیان کی اور مومنوں کی مثال دی آپ اللہ اس کے مقابلے میں کفر اور اہل کفر کے ظاہر و بات کی ایک مثال دینا چاہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا آمالو کا سرابن ان کے آمال ہیں مثل ریت کے چمکنے والی ریت بے جو ایک کھلے میدان میں جنگل میں کھلے میدان میں ریت ہے سب و زمان و مال سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی دور سے پیاسے نے دیکھا تو پیاس سے مدھوش ہو گئے تو وہ سمجھتا ہے پانی ہے تو بھاگا اس ریت کی طرف اس پانی کی طرف جاؤ یہاں تک کہ جب پہنچا اس کے پاس لم یجد ہو سیا نہیں پایا اس کو کچھ بھی وہ ریتی رہتی وَوَجَدَ اللَّهَ اور پایا اللہ کو اس کے پاس و پورا پورا چکا دے گا اس کو اللہ اس کا حساب اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اسی طرح جس طرح پیاسا ریت کو پانی سمجھتا ہے اور پیاس سے بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی تو نہیں ہے ریت ہے اسی طرح ان کے جو امال نیک ہیں جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کو کچھ بھی وہ نظر نہیں آئے گا اور اللہ ان کو ان کے کفر کا پورا پورا بدلہ چکا دے گا ہابے تت فلا مالحوم فلان کی ملحم او کزل و ماتن فی باہر دو مثالیں دیجیے اللہ نے آ مالحوم کسرابن آ معلوم کزول مشرقین کے اعمال بھی دو قسم کے ہیں جی کچھ عمل ان کے ایسے ہیں جو بظاہر اچھے ہیں لیکن نتیجتاً کچھ بھی نہیں بظاہر اچھے ہیں بیت اللہ بنانا مسجد بنانا سرائے بنانا کنواں کھدوانا حاجیوں کو ستو پلانا بیت اللہ کی خدمت کرنا بغیر اچھے نتیجتاً کچھ نہیں ان کی مثال پہلے دیجی گی کا سرابن ان کے امال کی مثال ریت کی طرح ہے کچھ نہیں ملے گا اور کچھ امال مشرقین کے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر بھی برے حقیقت بھی برے غیر اللہ کو متصرف سمجھ کے پکارنا اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب سمجھنا قبروں پہ سجدے کرنا غیر اللہ کی منتیں نیازیں دینا یہ زائرن بھی برے باترن بھی برے بزرگوں کی قبروں پر میلے لگانا سرکسیں ٹھہ کنجریوں کے ناچ نیزاب بظاہر بھی برے نتیجن بھی برے. مجھے اللہ نے بیٹا دیا بزرگ میں تیرے مزار پہ آئی ہاں اگر تیری جھولی ہری کر دے بیٹا ہونے کے بعد میں نچ کے تیری قبر تک آواں ڈال کیا بظاہر بھی برے بات روم کمالیا کے علاقے میں ایک مزار ہے خدا کی قسم بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے وہ کیا منت مانی جاتی ہے لکڑی کے اور پتل کے اور سونے کے <laughs> سمجھ گیا آلائے تناسل کی منت مانی میں یہاں پتل کا بنا کے رکھ جاؤں گی لکڑی کا بنا اور وہاں لٹک رہے ہیں. نام بھی اس کا سرکار کا یہی ہے نام یہ فلانی سرکار کمالیے میں ہمارے ایک مولا عبد العزیز صاحب ہوا کرتے تھے تھل کے علاقے کے تھے لنڈی کے ان کے پاس وہ تھا بھی چاہیے لکڑی تو وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے کہتے تھے ملتا تھے بیر بھی ایسی تھرکھانا کون لیکن میں نے ان سے نہیں لیا میں اندر گیا ایسا لینا ہے جس نے کئیوں کی زیارت کی ہوئی کتنے گندے ہوتا. وہ ایک سجدہ جسے ترا سمجھتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے ترا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک کبا نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کتیا کے سامنے جھکاوان گدھے کا سجدہ کرو پوج گھوڑے گائے پوج گھوڑے پوچھ گدھے پوچھ جانور پوچھ پاگل پوچھ پوج فلانی شاہ پوج خبیس مشرق بغیرت اللہ کا دروازہ چھوڑا منت کیا مان ابتاباد میں ایک مزار ہے کھوتا مزار ہی گدھے کامداب حضرت میں تو وہ مجھے کہنے لگا استاد جی اے جڑا مزار ہے نا ایک کھوتے دا گدھے دا گدھے دا تو پیچھے ایک گدھے کا کوئی مرید بیٹھا تھا وہ کہنے لگا ادب نہ لو یہ آم کھوتا نہیں آم کھوتا نہیں شیخ القران نے اس کو کہا تسبی لے لو دانے کی پانچ سو دانے کی تسبی لے کے کھوتے کی تعریف کر ہے تے کھوتا کھوتے کو پوج رہے گدھا پوج رہے گدا واہ گھوڑے شاہ کیا, کیا مشرق ہے, ہے. ہے. کنجر اللہ کا دروازہ چھوڑا بھاگو گدھے کے پیچھے کتوں کے پیچھے گھوڑے کے پیچھے فلانی شاہ <laughs> اس کی منتیں مار سونے کا بنا کے رکھ جاؤں گی پتل کا بنا کے رکھ جاؤں گی آ مال بھی برے اور باطن بھی برے ان کی مثال سنو ان کی اللہ دوسری مثال دینے لگے اوکز علمات یا مثال ان مشرقوں کے امال کی جیسے اندھیرے ہوں فی باہرن لجی گہرے سمندر کے یا ان کے مال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر کے اندھیرے او گہرے سمندر کا اندھیرا ہے یگشا موجن ڈھانپ لیا ہے اس کو موج نے فوق مین فوکی ہی موجود موج کے اوپر ایک اور موج ہے یہ سمندر کی کتنے میں ایک موج پھر دوسری موج من فوقی ہی صحاب ان،, ان موجوں کے اوپر کالا بادل ہے کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے ظلمات غرض یہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اذا جا یاداؤ جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو لم یق یرا لگتا نہیں کہ اس کو دیکھ سکے گا اتنے اندھیرے ہیں اپنا ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے. ولم اللہ له نورا جس کو اللہ روشنی ہاں جی یہ سارا ہم پڑھتے چلے جائیں گے اس میں کوئی تشریح طلب بات نہیں ہے اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں یہ جو اللہ عقلی دلیل دیتے ہیں یہ انسانی عقل سے اپیل کرتے ہیں دیکھ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں ہمہ کن, ہمہ دان میں ہوں, تو میرے دعوے کو تسلیم کر لو کہ عبادت کے لائق بھی میں کیا نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تصویر پڑتی ہے اس کی جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں وہ تئیرو اور پرندے بھی تصویر پڑھتے ہیں صاف جو پر پھیلائے ہوئے کل کا دال مسئلہ تھا ہر ایک اپنی نماز کو بھی جانتا ہے اور تصویر کو بھی جانتا ہے اللہ علیم ہے ان باتوں کا جو وہ کرنے والے ہیں اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے یہ سب کچھ میرے متی ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں تم نے انہیں معبود بنا لیا فرشتوں کو امبیا کو اولیاء کو سورج کو چاند کو یہ تو میرے منقاد ہیں میرے غلام ہیں علم المتر ان اللہ دوسری اکلی دلیل کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ یوس جی یسو کو ہاں کہلاتا ہے بے شک اللہ ہاں کہلاتا ہے صحابند بادلوں کو سما الف بینو پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ایک بادل ادھر سے آ رہا ہے ایک بادل ادھر سے آ رہا ہے ایک بادل ادھر سے آ رہا ہے پھر ان سب کو جوڑ دیا رکام پھر ان کو کر دیا تہبت ہے رکامن اوپر نیچے بہت ڈھیر لگ گیا بادلوں کا فتح الود پھر تو دیکھتا ہے میہ کو یخروج من خلالی وہ نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے بادل کے بیچ میں سے وہ نکلنے لگ گیا وہ نزل و منت سمائے اور اتارتا ہے بادلوں سے سما بادل ہر چیز جو سر کے اوپر ہو اس کو عربی میں سما کہتے ہیں اور اتارتا ہے بادلوں سے منجی وال پہاڑ جیسے بادلوں سے ممبر دن ممبر دن برف ہاں پہاڑ کی طرح بادل آئے اس سے برف نکلنے لگی یا اتارتا ہے بادلوں سے برف کل جی جو برف ہوتی ہے کی طرح یہ بھی میں نہ ہو سکتا ہے اور پہاڑوں کی طرح برف کے ڈھیر لگ جاتے ہیں ہی پھر وہ برف ہے جس کو چاہتا ہے اور ہٹا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے یکاد و سنابر کی قریب ہے کہ روشنی اس کی بجلی کی بادل کی بجلی وہ بادل میں سے بجلی نکلتی ہے قریب ہے کہ روشنی اس بادل کی بجلی کی یزہ بل ابسار لے جائے آنکھوں کو وہ جو چمکتی ہے اللہ بدلتا ہے اللہ رات اور دن کو بے شک اس میں البتہ نشانی اور عبرت ہے برف کی شکل میں پہاڑ برف کے کھڑے کرنے والا دن اور رات کے نظام کو بنانے والا میں ہوں لہذا عبادت بھی میری کرولہ تیسری اکڑی دلیم اور اللہ نے پیدا کیا ہر رینگنے والے جاندار کو مما ان پانی سے مَن کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل ساپ ہو گیا. مَن کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پہ انسان ہو گئے مَنْ ہومشی اللہ اربا کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پہ چوپائے ہو گئے یخلک اللہ عمایہ پیدا کرتا ہے اللہ جس طرح چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور ان کو چلنے کی قوت دینے والا اور پانی کے گندے قطرے سے انسان اور جاندار بنانے والا میں ہوں لہذا عبادت و پکار بھی میری کرو لقد انزل آیات مبینات تیسری بار اعادہ ہو رہا ہے جی ترغیب الل قرآن کا ہم نے اتاری ہیں آیتیں کھول کھول کے بتانے والی اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف وَيَكُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ شِكْوَا برائے منافقی تحمت لگانے والے منافق اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر وَعَتَعَنَا اور ہم نے اطاعت کی سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم پھر پیس دیتا ہے ایک فریق ان میں سے اس کے بعد یعنی باد ذالق القرار یعنی جب وقت آتا ہے تو پھر اطاعت نہیں کرتے وما لائے کبل مومنی اور وہ نہیں ہیں مومن بالقلب صرف باللسان لسان ہے زبان سے دعوے کرتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے فیصلے پیغمبر سے کروایا کرو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو جھگڑے ہو جائیں تو فیصلہ ان سے کروایا کرو اِذَا فَرِيْكُم مِّنْهُم مُعْرِزُون اس وقت ایک جماعت ان میں سے راج کرنے والے ہیں پیغمبر کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں بھائی یقین لہوم الحق اور اگر ہو ان کے لیے حق کیا مطلب یعنی امید ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور اگر ہو ان کے لیے حق یعنی فیصلہ ان کے حق میں ہو یا تو مزعیند مسرعین تو چلے آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے افی بہم مرزل اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے امیر تابو یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں یہ خاتون یا یہ ڈرتے فلما علیہم برسول ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا نہ انصافی کا فیصلہ کرے گا بل نہیں نہیں نہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے الامزال اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا ہیں ظالم نما کا نا کل یہ پیچھے ہم نے شکوا پڑا وہ منافقوں کا حال تھا تقابل کے طور پہ اللہ یہاں مومنوں کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں حال مومنین کی صفات اور ان کے بعد بشارت کا ذکر ان کو تو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو آتے نہیں یہ مومنوں کا سنو مومن کیسے لوگ ہوتے ہیں ان نماک نا کو بے شک ہے بات مومنوں کی اجاد ورسولی جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان تو وہ مومن کہتے ہیں سمینا ہم نے سنا و اطا اور ہم نے مانا وہ اولا کہ یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے وہ میں یو تو اللہ و جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرائد میں رسولن جو آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرائض میں اس کے رسول کی سنن میں اللہ, اور اللہ سے ڈرتا ہے کیا ان امال میں جو گزر چکے ہیں گناہ کر چکا ہے وہ تخ اور آئندہ باقی کی عمر میں بچتا رہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے فلائی کا مل یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اکسم و بہدائی اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی پکی قسمیں لائن امرتا کہ اگر تم ان کو حکم دے یا کر تو وہ ضرور نکلیں گے لے بڑی قسمیں آ کے کھاتے ہیں اللہ کی قسم جی جد ہی آخو جی تالی جان مال حاضر ہے جی کل میرے پیغمبر ان کو کہہ دے لا تم زیادہ قسمیں نہ کھاؤ تا تن معروف تن تا تمہاری اطاعت معلوم ہے مع تاعت تمہاری نہ سچے دل سے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اتاد کرو فائن طلو ایسا طلو ایک تفریح کے لیے حذف کر دی گئی پھر اگر تم پھر جاؤ گے یعنی اطاعت نہیں کرو گے کہا نہیں مانو گے پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمیں کیا پرواہ فائن نامہ النبی پس بے شک نبی کے ذمے ماہ جو اس پہ لازم کیا گیا کیا تبلیغ کرنا تو ہدایت پا جائیں گے اور رسول کے ذمے نہیں ہیں مگر پہنچانا ہے کھول کھول کے واد اللہ منافکین کے ذکر کرنے کے بعد مومنین کو دنیوی حکومت اور سلطنت دینے کا وعدہ وعدہ اور خوشخبری وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے یہ صحابہ سے وعدہ ہو رہا ہے جی وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور عمل کیے نے فن کہ ان کو خلیفہ بنائے گا ان کو خلافت دے گا زمین میں من قبل جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان سے پہلوں کو خلافت بنی اسرائیل جی. کو ہلاک کر دیا قوم امالکہ کا کو ہلاک کر دیا بنی اسرائیل کو شام پر قابل کر دیا اس کی طرف اشارہ ہے جی خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جس طرح خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ولا یو مکے لہم اور مستحکم کر دے گا اور مستحکم کر دے گا ان کے دین کو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ولا یو اور ضرور بدل دے گا خوف ام امنا ان کی حالتِ خوف کو امن سے کتنے وادے ہو گئے جی خلافت دے گا ایک دین کو غلبہ دے گا مستحکم کرے گا دو ملک میں خوف کے بعد امن کا دور دورہ ہوگا بالکل مامون محفوظ لوگ ہوں گے بیرونی اندرونی طاقتوں کا کوئی ڈر نہیں ہوگا تین کیا کریں گے وہ ایمان والے اور خلیفے بن کے اور بادشاہ بن کے یا میری عبادت کریں گے ولا یوشر کو نبی شیا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے وہ من کفرآباد اور جس نے نا کی اس کے بعد اس وعدے کے بعد فاسکون وہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں اس خلافت کے خلاف جنہوں نے الم بغاوت بلند کیا تو وہ فاسق لوگ ہیں حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف جن لوگوں نے الم بغاوت بلند کیا تھا وہ اس وعید میں شامل ہیں وہ عکیم السلاتا اے اکول میں اللہ ان سے کہوں گا کہ وہ قائم رکھے نماز کو دیتے رہے زکات اطاعت کرے رسول کی لہ تور تا تم پہ رحم کیا جائے میں اللہ ان سے کہوں گا یا عکیمو کا عطف کر لو اتی اللہ پہ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کل اتی اللہ و الرسول پہلے اطاعت کا حکم دیا پھر اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دی اور پھر نماز اور زکات کے ادا کرنے کا حکم دیا اب اکول و لحم معذوب ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اطیو پہ عطف ہو جائے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو کہ نماز قائم رکھو زکات دو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے یہ جو خلافت کا وعدہ ہے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی حسن معاویہ یہ جو ان کی حکومتیں ہیں یہ اس آیت کے ماتحت ہیں ان میں تین چیزیں کی دی گئی خلافت دے گا دین کو غلبہ دے گا مستحکم کرے گا اور حالت خوف کو امن سے کیا کر دے گا یہ ہے قرآنی خلافت اور یہی ہے خلافت راشدہ بھی کوئی خلافت راشدہ اس کے علاوہ ہونی ہے یہ ہے خلافت راشدہ حضرت عمر عبد العزیز کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں مانتے ہیں لوگ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خلافت خلافت راشدہ بن گئی اس لیے کہ وہ اس آیت کے بستا اس پر عمل پیرا تھی اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ مان لیا گیا جو خلافت اس کے مطابق ہو یا بدوننی ولا یشرکون نبی شیا تمکین دین ہو اور امن کی حالت ملک میں قائم ہو جائے اور خوف ختم ہو جائے تو یہ خلافت خلافت راشدہ ہوگی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت خادصہ عامہ بناتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو خلافت خاصا میں نہیں سمجھتے خلافت عامہ میں سمجھتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ساڑھے چار سالہ اس میں خوف ہے جھگڑے لڑائیاں مستحکم دین نہیں ہو رہا ہے فتوحات کا سلسلہ رک گئے ہیں بند ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود امت کے لوگ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ اور ان کی امامت کو امامت حقہ مانتے ہیں اور اہل سنت کا یہ مسلق لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ہینڈ اوور کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد انیس سال چون صوبوں پہ حضرت معاویہ نے خلافت کی ہے ان یہ جو اللہ کے تین وعدے ہیں یہ سو فیصد امیر معاویہ کی خلافت میں پھرتا تین مستحکموں کستیا تن پہ جا کے جھنڈے گاڑ لیتے کابل تک پہنچنے امن کی یہ حالت ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں دمشق میں بیٹھ کے ایسا رفو اور سنارو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو امیر معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھا امن خوف ختم بیرونی بھی اندرونی چوبن صوبوں میں کوئی ایک آدمی بھی امیر معاویہ کی خلافت کا انکار نہیں کرتا نہ مکے میں نہ مدینے نہ بسرے میں نہ شام نہ مصر میں نہ دمش کوئی انکار نہیں لیکن کمال ہے ان کی خلافت کو خلافت ماننے کے لیے خلافت راستہ ماننے کے لیے اہل سنت تیار نہیں آپ شعیت کا پروپیگنڈا دیکھیں خدا دی قسم میں پگنڈا دیکھ کے نا بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ چکوال کے قاضی مزر حسین سے جو امیر معاویہ کا نام لے خارجی ہے چل امیر معاویہ کی تعریف کرتا خارجی ہے انہوں نے خارجی فتنہ میں لکھا بکون ابل الہاجرین ابل انصار وزی نتبان رضی اللہ کتنے طبقے بنائے تین اللہ نے کتنے طبقے بنائے دو وزی نت جنہوں نے ان کی پیروی کی تیسرا طبقہ جنہوں نے وہ سابقون میں تو نہیں ہے لیکن ان سابقون کی کیا کی پیروی کی رضی اللہ عنظو صاحب لکھتے ہیں معاویہ مہاجرین میں بھی نہیں انسار میں بھی نہیں تیسرے طبقے میں ہو سکتا تھا جب ان کی پیروی کرتا لیکن وہ تو علی کے خلاف لڑ پڑے تھے لہذا معاویہ تیسرے طبقے میں بھی نہیں یہ خدام اہل سنت ہیں ان کی جماعت کا نام کیا ہے خدام اہل سنت ماشاءاللہ چلتی کا نام گاڑی اگر یہ خدام اہل سنت ہیں تو دشمن اہل سنت کون ہوتے ہیں جی کہ معاویہ کو آپ نے اس آیت کے مسداک سے ہی باہر نکھال دیا آپ کو جج کس نے بنایا کس نے آپ کو جج بنایا ہے کہ آپ امیر معاویہ کی قسمت کے فیصلے کریں آج اگر حضرت عمر موجود ہوتے تمہاری پیک دروں سے کھرج کے رکھ دیتے تم جج جو امیر معاویہ کی قسمت کے فیصلے چکوال میں ہو مولانا لال شاہ بخاری وا کی اشتخلاف یزید کے نام سے کتاب لکھی اس میں لکھتے ہیں معاویہ کی انادی غلطی نمبر ایک ادی غلطی نمبر دو انادی غلطی نمبر تین انادی سمجھ اجتہادی نہیں ادی ادن سدھ کی وجہ سے غلطی کی اللہ اکبر اللہ سید سید پورا بھی سونے کا ہوئے نا تو اس کی ایک جا جہی وہ پتل دی ضرور ہوا ماشاءاللہ علا ما ماشاءاللہ ما ورنہ یہ امیر معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتی نو, نو, نو وہ یزید کی وجہ سے اور کربلا کی وجہ سے بھائی یزید ذمہ دار ہے اور کربلا میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک ہوا اس کی ساری ذمہ داری یزید پہ ہے اور یزید کو اگر معاویہ نہ بناتا اس کو سغرے کبرے ملاتے چلے جاؤ اگر امیر معاویہ اس کو خلیفہ نہ بناتا تو پھر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا تو من وجہ امیر معاویہ بھی اس میں شامل ہو ہیں امیر معاویہ کے بارے میں یہ لال شاہ سے بخاری نے لکھا یہ غلطی بنو میا کے خلاف لکھا آپ استخلاف یزید پڑھ کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں مولانا محمد امین صاحب صفدر اکاروی. المعروف سیب ماسٹر انہوں نے اپنی کتاب تجلیات صفدر کی پہلی جلد میں لکھا اگر یہاں میرا حوالہ یہاں موجود ہے تو میں آپ کو حوالہ بھی لکھا دیتا ہوں لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں کسی اور حصے میں جو میں پہلا حصہ پڑھا چکا ہوں اس میں میں آپ کو لکھا دوں گا پچھلی <zap> امیر معاویہ نے یزید سے کہا ذرا لفظ سنیے گا ایک باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو باپ کون ہے یہ ذہن میں رکھیے گا امیر معاویہ نے کہا بیٹے کو بیٹا دن کے وقت برے کام نہ کیا کر ان کاموں کے لیے رات نہیں پڑی رات کے ٹائم دشمن کی آنکھ بند ہوتی ہے تو کرنا ہے تو رات کو کر لیا کر لاہ پھر ماسٹر امین نے لکھا یزید اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا نا پھوپیوں نے بہنوں کے ساتھ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا کون ہے بہن اس کی کس کی بیٹیاں کا تو خیال کرو خدا کے لیے حضرت معاویہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کی یہی تربیت تھی کہ بھائی کے ساتھ ہلا کروایا کرتی تھی یہ قرون اولا کا نقشہ پیش کیا لوگوں نے بے حیا لوگوں نے صرف یزید کو جہنم کا سزاوار بنانے کے لیے میں تجلیات صداقت کے تجلیات سفدر کے تمام حوالے جو پہلی جلد میں ہیں میں آپ کو لکھوں کہ امیر معاویہ نے صحابہ کو ڈرایا دھمکایا تب تبلی جی صحابہ ہے یہ کیٹاگری دے بے ان کو ڈرایا جاتا تو وہ باطل کی حمایت کرتے تھے یہ صحابہ کی کیٹاگری ہے کہ ان کو دھمکایا اور ڈرایا جاتا تھا تو وہ باطل کی حمایت کرنے لگ جایا کرتے تھے ان آیتوں کا استحقاق سب سے زیادہ اگر حاصل ہو رہا ہے تو وہ کس کو حاصل ہو رہا ہے امیر معاف مستحکم ہے اور فتوحات ہو رہی ہیں اور ملک میں پوری طرح امن کیا ہے قائم ہے لاسب لذین کا فرو تخویف اقروی منکرین توحید کے لیے اور مت سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ تھکانے والے ہیں اللہ کو زمین میں نہیں نہیں وہ تھکا نہیں سکتے وہ مابا وَا وَا مندار ان کا ٹھکانہ آگ ہے بری جگہ ہے پہنچنے کی یادین آ من سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہاں کچھ آکام اللہ مزید بیان کرنا چاہتے ہیں جو پہلے ہی آ تقریبا یا ایوینا آ منو حکم اول جی اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ غلام چھوٹی عمر کے غلام اور لونڈیاں لَمْ يَبْلُغُ مَنْكُمْ اور اجازت لیں تم سے وہ لڑکے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے سے ہو نہیں سکتا جمدے پیچھے نے تھے راز انہوں نے پہلے پتا ہو یہاں تو بچوں بچوں کو پتا ہے جو بے حیائی پھیلی ہے کیبل کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے سب واقف ہو گئے اور وہ بچے جو نہیں پہنچے بلوغت کی عمر کو تم میں سے وہ کیا اجازت لیں تم سے سلاسا مرات مر تین وقتوں میں وہ بچے بھی گھروں میں نہیں آ سکتے تین وقتوں میں بغیر اجازت کے وہ نہیں آ سکتے کب من قبل سلاطل الفجر فجر کی نماز سے پہلے وہی نہ تضاؤ نہ ذہیرہ اور جس ٹائم تم اتار دیتے ہو فالتو کپڑے من کے بعد العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد سلاس اورات لقوم یہ تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے ان تین وقتوں میں کوئی عورت سوئی ہے فالتو کپڑے انہوں نے اتار کے رکھے ہوئے ہیں چادرے دو ہیں دوپٹے ہیں اور سوتے میں کوئی جسم کا اس بھی بندے کا کھل جاتا ہے تو ان تین وقتوں میں جو چھوٹے غلام ہیں اور چھوٹے باقی بچے ہیں ان تین وقتوں میں وہ بھی بغیر اجازت کے گھروں میں نہیں آ سکتے ہیں تم پر اور نہ ان پر جنا کوئی حرج بادہ ہننا ان تین وقتوں کے علاوہ چھوٹے بچے اگر آنا چاہیں تو ان تین وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں آنا جانا رہتا ہے تو وہ آتے رہیں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آئے واللہ ولہ علیہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یہ بچے سات سال کا آٹھ سال کا 9 سال کا دس سال کا گھروں میں آ رہے ہیں محلے والے ہیں پڑوسی ہیں بچے ہیں آ جا رہے ہیں آگے سنیں وید آبل اگل اتفالم ان کو اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے الوم عقل کی عمر کو بالغ ہو جائیں عورتوں کے بھید پہ واقف ہو جائیں فلتا تو پھر یہ بھی اجازت لے کے آئیں کمستا مبل جس طرح اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں یعنی جن کا ذکر پہلے ہو گیا من قبل جن کا ذکر پہلے ہو گیا کہ دستک دو اجازت لو اجازت ملے تو آؤ یہاں یہ ہے کہ وہ بچہ تھا آتا رہا بڑا ہو گیا پھر آتا رہا اسے منع نہیں کیا گیا بھائی یہ بالغ ہو گیا نو یہ تو بچہ ہوا یہ تو سا پڑکیوں نے کٹ کے نکل گیا پھر پتا لگا بھائی براہ کن ٹکرے یہ تو بھائی ہے اپنا ہے پڑوسی ہے چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر آتا تھا اس کو شاید لکتی ہوئی ہے یہ نہیں ہے جب بڑے ہو جائیں وہ بھی تمہارے گھروں میں نہیں آ سکتے اجازت لینے کے علاوہ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں وہ کزال قبی اللہ علامہ یاد اتنا بیان کرتا ہے اللہ تمہاری اپنے آتے ہیں اللہ علیہ اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں یہاں ایک صاحب تھے سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے غالبان وہ جو روتا تھا ترس بھی مجھے آتا تھا اور غصہ بھی آتا تھا ترس تو اس لیے آتا تھا کہ بیٹی ہے نکل گئی چلی گئی غصہ اس لیے آتا تھا بھی. پاگل بے گھرت وہ جی ہم نے خود پالا تھا جی اس بچے کو ہمارے گھر میں رہا تھا جی میں اس پڑھایا جی تے لکھایا جی پھر وہ ٹیچر کہیں بھرتی ہو گیا تو میری بیٹی کو ٹویشن پڑھاتا تھا وہ الگ بیٹھ کے ٹویشن پڑھ رہے ہیں لڑکی اور لڑکا یہ مطمئن ہے بلی کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے بلی نہیں کھائے گی دودھ پڑا ہوا ہے بلی نہیں پیے گی دودھ مطمئن ہے کیوں مطمئن ہے ہاں حالات بڑے خراب ہیں حالات معاشرہ بڑا خراب ہے بے حیائی بڑی ہے پر ساڈی دھی انج نہیں مطمئن ہے ہر بندہ بڑا خراب ہے معاشرہ پر ہماری بچی نہیں ایک دن جناب وہ ٹیچر صاحب شادی شدہ ٹیچر شادی شدہ بال بچے دھا وہ ٹیچر صاحب جناب شگ لے کے گئے یہ اب پیچھے پھونک رہا ہے روتا ہے تو پہلے شریعت کے حکام پہ عمل کر شریعت کیا کہتی ہے اس کو مانو خدا گواہ ہے جس پردے کا حکم شریعت دیتی ہے اور جو احکام شریعت سکھاتی ہے اگر ہم اس پر عمل کر لیں خدا دی قسم پورے ملک زنادہ ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پردہ ہو نگاہیں نیچی ہوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے لیکن یہاں کہتے ہیں <laughs> پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا کیا پردہ کرنا پردہ تو دل کا ہے ایسا شیتان حرام ہی ہے نا سکھاتا ہے باتیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے جی آ پڑدہ ہے پھر پہلے آنکھیں ملی پھر دل ملے پھر وہ لے کے نکل گئی پھر پیچھے پھونک رہا ہے آنسو باہر ہے پھونکتا ہے پھر پیچھے مصیبت ہمارے بیستی ہو گئی جی تو ہی نو گئی ہے جی والے دو منسا حکم دوم جی قواعد جمع ہے جس طرح بول دیتے ہیں امراۃ الحامل میں نہ ہوگا جی خانہ نشین بیٹھنے والیاں خانہ نشین بوڑھی عورتیں جو بچہ جننے سے آج آ جائیں تھالی بڑھاپے کی وجہ سے قابل نفرت ہو جائیں کوئی بندہ ان کی طرف دیکھ کے برا خیال نہ کرے اس عمر کو پہنچ جائیں وہ عورتیں مراد مرادیں جیانا نشین بری عورتیں اللہ تیلا نکاح جن کو آرزو نہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی انہیں نکاح کی جنا پس ان پر کوئی حرج نہیں ہے یزانت سے آ باہنا کہ وہ اتار دیں اپنے فالتو کپڑے یعنی انہیں برکہ اوڑنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اب اگر وہ برکے کی جگہ چادر اوڑھ لیں تو گزارا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ قابل نفرت ہیں کوئی بندہ دیکھ کے شاہوانی خیال دل میں نہیں لاتا کہ وہ رکھ دیں اپنے کچھ کپڑے بالائی کپڑے غیرہ متبر جاتن, بے زینت سبحان اللہ یہاں بھی ایک شرط لگا دی بشرتے کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو آرائش ظاہر نہ کرے اور اگر وہ اس سے بھی بچ جائیں خیر اللہ تو یہ ان کے حق میں کیا ہے بہتر ہے برقع اوڑے رکھیں بڑی چادر اوڑے رکھیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے واللہ ولہ تیسرا حکم وہ گھروں میں اندر جانے کے لیے پابندیاں لگائی اللہ نے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے ہو تو کچھ معذور لوگ نابینا لنگڑے افاہج جو رشتے داروں کے گھروں میں رہتے تھے ان کے دلوں میں خیال آیا بڑی مضیبت بڑھ گئی ہے ہم تو ہی نہیں کہ گھر میں رہتے تھے کھاتے تھے تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں رہنے میں لئی سال اللہ حرج نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج نہ لنگڑے پر کوئی حرج نہ مریض پہ کوئی حرج اور نہ تم پر کوئی حرج اپنی بہنوں کے گھروں سے اوبیوتے بیوت کم <سلام> یا اپنے چچا کے گھروں سے ابوتے بیوت اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے اوبیوتے بیوت اخوالکم یا اپنی اپنے ماموں کے گھروں سے بوتے خالات کو اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہو جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں اجازت لے کے جاؤ کھاؤ بیٹھو ان کے پاس کوئی عرض نہیں ہے او ماملکت مفات او یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالے کو غلام کا گھر مراد ہے غلام کا گھر او صدی کم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کوئی حرج نہیں ہے جانے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اجازت لے کے جاؤ پردے کے ساتھ جاؤ لئی علیکم کم تم پر کوئی حرج نہیں ہے انتاکلو کلو کہ کھاؤ اکٹھے مل کے یا الگ الگ کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے اگرچہ اکٹھے کھانے میں برکت زیادہ ہے افضل ہے اکٹھا کھانا لیکن وہ کوئی فرض نہیں ہے کھاؤ تو ٹھیک ہے الگ الگ کھاؤ تب ٹھیک ہے فائدہ دخل بیوتن گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا جی اپنے گھر میں کیسے آنا ہے بس جب تم داخل ہو وہ گھروں میں فصل مولان کو پس سلام کرو اپنوں کو السلام علیکم کہہ کے گھر میں آؤ हाँ. یہ نہ کہو بھائی میں اور بیوی بی سلام کروں فسلام کرو اپنوں کو تہیتاً یہ تحفہ ہے من اند اللہ اللہ کی طرف سے مبارکتا یہ بڑا تحفہ ہے دعا ہے اسی طرح ترغیب القرآن ہے جی اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آئے تاکہ تم عقل کرو انما آمنوا انما کانا قول انزین کے متعلق ہے جی اور مومنوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں آتا اتا اس کے متعلق ہے اور یہ کلام بطور تقابل ہے مومنوں کی صفات کا ذکر, آگے اللہ منافقوں کا ذکر کریں گے ان مومن الین بے شک مومن وہ لوگ ہیں انما کان قول مومنین آیت نمبر 51 ہے سورت نور کی جس سے یہ متعلق ہے بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو مان ل اللہ پر اور اس کے رسول پر بے دا قانو ماؤ اور جب وہ مومن ہوتے ہیں اس نبی کے ساتھ اللہ امرن جامن کسی اجتماعی کام پر کیا مسجد کی تعمیر خندق کا کھودنا جہاد کے لیے تیاری اکٹھے ہو کے کرنا یہ مطلب ہے جب وہ ہوتے ہیں اس نبی کے ساتھ اجتماعی کام پر لم یزہ وہاں سے کھسک نہیں جاتے حتا یہاں تک کہ اس نبی سے اجازت لے لیں اگر کام پڑ جائے نا کوئی ذاتی ہی تو بغیر اجازت کے نہیں جاتے ان لذیذ نو بے شک جو لوگ تجھ سے اجازت مانگیں کہ ہم جی گھر کام ہے جی اجازت دیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پس جب تجازت مانگے لباس اپنے کچھ کام کے لیے فَأَذَنْ لِمَنْ مِنْ جس کو تُو چاہے ان میں سے اجازت دے دے تیرے اختیار میں ہے میرے پیغمبر اللہ اور ان کے لیے اللہ سے بخش طلب کر بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے لاتا جالو دعار رسول بین کا دعائے کم بازا نہ بناؤ رسول کے بلانے کو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو دو مانیہ جی رسول نے تمہیں بلایا تو رسول کا بلانا اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اس کی بات کو ماننا فرض نہیں ہے رسول بلائے تو اس کا جواب دینا کیا ہے فرض ہے رسول بلائے فوراً جاؤ وما لا لاتو دعار رسول اذا کمر الرسول جب تمہیں رسول بلائے اس کان سے سن کے اس کان سے نکال نہ دیا کرو رسول کا بلانا اس کا ماننا فرض ہے دوسرا مانا نبی پاک کو اس طرح آواز نہ لگایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو او فلا او عبداللہ یا محمد اس طرح میرے نبی کو نہیں بلانا نہ بلاؤ نہ بناؤ رسول کے بلانے کو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو یہ ہمارا دوست کہتا ہے اصا یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑ رہنا ہے میں آ کیا توں بڑا سڑنا آگے جا کے بڑی مدت تیری پڑی ہے جلنے کی مشرق کے جلنے کی اچھا یا محمد کہنا ہے قرآن منع کرتا ہے میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو کد علم اللہ مومنوں کے مقابلے میں منافقین کا ذکر جا ان کا رویہ کیا ہوتا ہے تحقیق جانتا ہے اللہ اللہ ددینہ یا تسل جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے لوازن ایک دوسرے کی اوٹ میں ایک دوسرے کی اوٹ میں وہاں سے کھسکتے ہیں فل یا اللہ ددینہ بس چاہیے کہ ڈرے ڈرتے رہے وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے حکم کا کہ کہیں پہنچ جائے ان کو خرابی یا پہنچ جائے ان کو عزاب علی اللہ ان خلاصہ سورت اور دعو سورت سنو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہما کن اللہ ہے قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ انتم <عَلَيَّ> ال جانتا ہے جس حال پہ تم ہو حمدان اللہ ہے جس حال پہ ہو منتعل و <وَلْإِسْيَان> نفاق و ایمان ول مخالفت مومن ہو منافق ہو اطاعت کرتے ہو نافرمانی کرتے ہو مخالفت کرتے ہو موافقت کرتے ہو جس حال میں بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے تم جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف فیون بتا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے ولکل شعین علیم صرف تمہیں جاننا کیا ہے کہ تمہاری حالت کو جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو نہیں نہیں واللہ اللہ بیکل شعین علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہمہ کن بھی اللہ ہے اور ہمہ دان بھی اللہ ہے لہذا عبادت کے لائق بھی اللہ ہے سورت فرقان جی ربت لکھیے جی رب سولت فرقان باسولت نور کاف سے لے کے نور تک بیان ہوا لم يتخذ والا کہ متصرف متصر الامور اور مختار کل صرف اللہ ہے اس نے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا اب سورت فرقان سے لے کے سجدہ تک اب سورت فرقان سے سورت سیدہ تک بطور سمرا بیان ہوگا کہ برکات دہیندہ سمجھ کے صرف مجھے پکارو یہ جی مختصر شرابت ہے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے سورت فرقان سے اور یہ جائے گا سورت السجدہ تک نفی شرک برکتی میں مختصر الفاظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نفی شرک برکتی کیا برکات دہندہ صرف اللہ ہے برکت بمینا بڑھوتری زیادتی زیادتی برکت بمینا بڑھوتری زیادتی اولاد میں زیادتی مال میں زیادتی عزت میں زیادتی صحت میں زیادتی جوانی میں زیادتی یہ زیادہ کرنا بڑھا دینا یہ برکت دینے والی سکھ جو ہے یہ صرف کس کی ہے اللہ کی یہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جی برکات دہندہ سمجھ کے صرف اللہ کو پکارو میں نے ربط ہی بڑا مختصر لکھوایا آپ کو کاف سے لے کے نور تک عقلی نقلی دلائل سے یہ بیان کیا گیا کہ متصرف فل امور عالم مختار کل سمجھ کے صرف اللہ کو پکارو عقلی دلائل بھی دیے نقلی دلیلیں بھی دی اس مسئلے کی وجہ سے تم پہ تومتے لگیں گی نور میں قانون بیان کر دیے ان پہ عمل کر لو تاکہ تم پہ کوئی تومتے نہ لگا سکے اب سورت فرقان سے لے کے سجدے تک بطور سمرا نتیجہ اللہ کہیں گے اگر میرے سوا مختار کل کوئی نہیں اور میرے سوا متصرف فل امور کوئی نہیں تو میرے سوا برکتیں دینے والا بھی کوئی نہیں لہذا برکات دہندہ سمجھ کے گائے پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارو میں آپ کو کاپ سے لے کے فرقان تک بالکل دو دو لفظوں میں تھوڑا سا ربت لکھوا دیتا ہوں یہیں لکھ لیں آپ فرقان پہ ف میں شبہات کے جواب کاف میں جلدی ذرا لکھے کاف میں شبہات کے جواب مریم تتیمے کاف مریم تتیمے کہا بہادر ہو کے پہنچاؤ انبیاء صرف موسا نہیں تمام انبیاء اسی توحید کے لیے آئے حج نفی شرک فیلی مومنون دفعیہ عذاب کے لیے امور سلاثہ نور تو تو سے بچنے کے لیے احکام اور قوانین کبھی کبھی امتحان میں یہ باتیں پوچھ لی جاتی ہیں امتحان بہت آسان ہوتا ہے ہمارا اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ صرف ایک روٹین پوری کی جاتی ہے اس میں آپ تمام حضرات انشاءاللہ معقول نمبر لے کے کامیاب ہو جائیں گے ایک سوال ہم اس میں ضرور مشکل ڈالتے ہیں کہ جو قابل اور ذہین طالب علم ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائیں اور وہ پہلے درجوں کے مستحق ٹھہریں کہ پہلے درجوں کے انعامات زیادہ ہوتے ہیں کتابوں کی شکل میں پھر انعامات گھٹتے چلے جاتے ہیں یوں آخر تک چلے جاتے ہیں مثلا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سورت کاف سے لے کے فرقان تک تمام صورتوں کو مربوط کرو اگر آپ نے اتنا لکھ دیا جتنا میں نے آپ کو اب لکھوا دیا ہے تو آپ اس سوال کا جواب لکھنے میں کامیاب ٹھہرے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو صورتوں کے مضامین کا پتہ چل گیا ہے یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت فرقان سے کون سا نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اور یہ کہاں تک جا رہا ہے اور ان صورتوں میں کیا بیان ہوا یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اس طرح کے سوال امتحانوں میں آ جاتے ہیں سورت بکرا سے لے کے یونس تک سورتوں کو آپس میں مربوط کرو ان کا کیا ربط ہے آپس میں وہ جو ہم نے آپ کو بیسے پڑھائی ہیں علم غیب وسیلہ سماع موتا شعیت کے متعلق کچھ بیس چلو اسے رہنے دیں آپ اس کو نکال دیتے ہیں اور اس طرح کی حیات النبی اور شہدا کے متعلق ان میں سے بھی ایک سوال آ سکتا ہے مثلا دو مضمون ہم آپ کو دے سکتے ہیں علم غیب یا سماعت ان پر اپنے دلائل لکھیے اور مخالفین کے دلائل لکھ کر ان کا جواب لکھیں اس میں بھی جو طالب علم ذہین ہوتے ہیں اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں ان ان مضامین میں بھی ان کو اچھے نمبر ملتے ہیں اور وہ پہلے درجوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ طالب علم آتے ہیں لیکن امتحان کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا یا تکلیف مالا یتاق ہوگی تکلیف مالا یتاق نہیں ہوگی یہی باتیں ہوں گی جو میں بار بار بار بار آپ کو بتا رہا ہوں یہی باتیں اس میں پوچھی جائیں گی اور آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو سورت فرقان سے میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب کا جو انداز ہے یہ آپ کو پڑھا دوں سمجھا دوں اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ حضرت صاحب کا انداز کیا ہے سورت فرقان سے ایک نیا مضمون شروع ہونے لگے ہیں کیا برکات دہندہ صرف ہو اللہ ہے کوئی برکات دہندہ نہیں ہے اس کے سوا لہذا برکات دہندہ سمجھ کے پکارو تو صرف کس کو پکارو اللہ خلاصہ لکھیے جی دعوے سورت کا ذکر تین بار اور دعو کیا ہے تبارہ کا دعوی ہے سورت کا ذکر تین بار تیرہ اکلی دلائل سات نقلی دلائل دلائل کے درمیان سات شکوے آخر میں نیک بندوں کے اوصاف زجرات تقلیفات بشارات تنبیحات، تسلیات ہر صورت کا لازمہ ہوتا ہے اور ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اصل دعوے کے ساتھ ہمارا یہ دعویٰ مان لو کہ برکات دہند اللہ ہے ورنہ عذاب میں پکڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکی نزل الفرقان علی دی بڑی برکت والی ذات ہے اس اللہ کی دعوے گت جس نے اتارا فرقان الفرقان بین الحق والباطل مراد قرآن ہے جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر رفات قدر بندے کی رفت اور نفی الوحیت کہ وہ بندہ الہ نہیں ہے بندہ ہے برکت والی ذات ہے اس اللہ کی جس نے اتارا حق کو باطل میں فرق کرنے والا قرآن اپنے بندے پہ لے یقہ تاکہ وہ بندہ ہو جائے یا وہ کتاب ہو جائے لل آل جہان والوں کے لیے ڈرانے والا کہ جو نہیں مانیں گے ہم انہیں پکڑ لیں گے وہ کتاب وہ بندہ لوگوں کو ڈرائے اللہ زی نزل الفرقان پہلی اکلی دلیل دلیل اقلی اول قرآن فرقان ہے دلیل اکلی کو کس طرح فٹ کریں گے دعوے کے ساتھ قرآن فرقان ہے حق و باطل میں حلال حرام میں توحید اور شرک میں فرق کرنے والی کتاب ہے ایسی کتاب نازل کرنے والا اللہ ہے اور عذاب و تو برکات دوسری اقلی دلی. وہ اللہ کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ولم یت تخیص اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ولم یکن شریق ان فل ملک اور اس کا راج میں اور سلطنت میں کوئی سانچی بھی نہیں ہے دوسری دلیل دلیلکلی بادشاہی اسی کی راج اسی کا اس کا کوئی نائب نہیں ہے لہذا مان لو کہ اس کے سوا برکات دہندہ بھی کوئی نہیں ہے وہ خالہ کا کلہ شاہی تیسری اکلی دلیل اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو فاقدراہ تقدیراں پھر مقرر کیا ہر چیز کا اندازہ چیمٹی سے لے کے ہاتھی تک مینڈک سے لے کے مگر مچ تک اور ریت کے ذرے سے لے کے پہاڑ تک ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا یہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر برکات ہندا بھی اللہ ہے چوتھی اکلی دلیل بھی ہے اور زجر بھی ہے باوجود اتنے اکلی دلائل کے انہوں نے اوروں کو پکارنا شروع کیا ہوا ہے اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا معبود لائق لکون شیل وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وہ آپ پیدا کیے گئے ہیں ولا وہ مالک نہیں اپنی جانوں کے لیے نقصان کے یعنی نقصان کو ہٹانے کے ولا نف اور نہ نفع کے اور نئی مالک وہ موت کے اور نہ زندگی کے نشور اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ برکات دہندہ نہیں ہو سکتے جن کو اپنے نفے نقصان کا اختیار نہیں ہے وہ دوسروں کو برکتیں کیا دیں گے کال لدینہ کا چار دلائل اکلی ہو گئے جی یہ پہلا شکوہ ہے جی دلائل کے درمیان شکوہ کیا ہے کہتے ہیں اس نے یہ دعوی تبارہ کا خود بنایا ہے اور کہتے ہیں کافر انہذا نہیں ہے یہ قرآن اللہ افقن مگر یہ جھوٹ ہے افطراہ ہو جس کو محمد نے باندھ لیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے وہ آنا ہوئی دوسرا شکوا آنا مدد کرنا تامن اور مدد کی ہے اس محمد کی الحی اس گھڑنے پر آخر کچھ اور لوگوں نے اور رومی لوہار جس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس سے پڑھ کے آتا ہے فقت جاؤ ظلم عید خال ال درمیان میں اللہ ایک بات کہنا چاہتے ہیں یہ جملے کہہ کے خود گھڑ لیا کسی اور سے سیکھ کے آتا ہے فقت جاؤ وہ مرتکب ہوئے ہیں ظلم جھوٹ کے وزور اور ظلم کے یہ کہہ کے کہ وہ بے انصافی اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں وہ کالو تیسرا شکوا اور کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانی آئے جی ایک تتا جن کو محمد لکھوال آیا ہے تملا اللہ تک راؤ تملا تک پس وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام اور کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے جی بس کہیں سے لکھوا کے لاتا ہے پہلے دوسرے تیسرے شکوے کا جواب ہے جی اور پانچویں اکلی دلیل ہے جی جواب ہر سے شکوہ اور دلیل اکلی پانچویں کہہ دے میرے پیغمبر اتارا ہے اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے راز آسمانوں میں اور زمین میں یہ کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ کسی نے لکھوایا نہیں ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اس نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کے بھید اور راز جانتا ہے اور جو بخشنے والا مہربان ہے جو ذات زمین و آسمان کے راز جانتا ہو اور جو بخشنے اور مہربانی کرنے پہ قادر ہو برکتیں دینے والا بھی وہی ہے یہ پانچویں دلیل ہو گئی وہ کالو مال حاضر چوتھا شکوا کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا چلتا ہے بازاروں میں قصبے معاش کے لیے بازاروں میں چلنا قصبے معاش کے لیے کھاتا ہے کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں لو لا اون ملکون لائیے پانچواں شکوا کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ چوتھا شکوا کیا تھا بشر بھی پیغمبر ہو سکتا ہے پیغمبر تو کوئی نور ہی ہونا چاہیے تھا اور پانچواں شکوا یہ چلو نوری پیغمبر نہ ہوتا خزانہ چھٹا شکوا یاد ڈالا جاتا اس کی طرف خزانہ او تک یا ہوتا اس کا باغ یا اکلو منہا جس سے یہ کھاتا رہتا اور قصبے معاش کے لیے بازار نہ جاتا وکال ظالمون تینوں شکووں کے متعلق نجر ہے اور ظالموں نے کہا ان تک طبی اون اللہ رجولہ مسحور نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک مجنون آدمی کی مغلو بلاکر قیفا ذرب القلم دیکھ میرے پیغمبر تیرے لیے کس طرح کی بسالے بیان کرتے ہیں فضلو بس گمراہ ہو گئے بس رستے پہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے بوجہ مورے جب بارت ان پر مورے جب باری لگ گئی ہے تبار اکلزی دعوے کا ذکر دوسری بات اور چھٹے شکوے کا جواب دعوے کا ذکر دوسری بار اور چھٹے شکوے کا جواب چھٹا شکوہ کیا تھا اس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اس کا کوئی باغ کیوں نہیں لگتا اس کے پاس دولت اور مال اور محال کیوں نہیں بنتے اس کا جواب بھی ہے جی تبارک اللہ بڑی برکت والی ہے ذات اللہ کی ان شاہ اگر وہ چاہے اللہ جا خیر منظالک وہ بنا دے تیرے لیے بہترین من منزالک ان فرمائشوں سے اگر وہ چاہے گا بنا دے گا تیرے لیے بہتر من منزالک ان فرمائشوں سے کیا ہے جناتین باغات بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں وہ اللہ کا کسورا اور بنا دے گا تیرے لیے محل جنت میں ملک زبو ب چھٹے شکوے کی وجہ جی خزانہ کیوں نہیں آتا مال کیوں نہیں آتا باغ کیوں نہیں لگتے بلکہ انہوں نے تقذیب کی قیامت کی قیامت کو نہیں مانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں دنیا ہی دنیا ہے اور ہم نے تیار کیا اس آدمی کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا صحیح بھڑکتی ہوئی آگ تک اخروی ہو گئی جی اظہار آمبک دن جب دیکھے گی ان مشرقوں کو آگ اور من قیامت کو آگ کو آگ مان دور جگہ سے ابھی یہ دور ہوں گے اور آگ ان کے سامنے ہوگی گے اس آواز کا تغ جوش مارنا اور چلانا آگ کا جوش مارنا آوازیں نکلنا سنیں گے اور جب وہ ڈالے جائیں گے مکان سن ایک تنگ جگہ سے گلیوں سے لا لا لا کے تنگ جگہ سے پھینکا جائے گا جہنم میں مکرا نینا زنجیروں میں جکڑے ہوئے دعو ہنالے کا سبورا بلائیں گے وہاں موت کو ہائے موت آ جائے دہو ہنالے کا سبرا کرے سن حال ہال حضرت صاحب بہنا کرتے دعو نالے کا سبورا کرے سن ہال ہوگی لا دا تما سبور واحدہ کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ بلاؤ ودو سبورن کثیرا کئی موتوں کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ کہیں آنی ہے تو پہ موت کل میرے پیغمبر کہہ دے ازالے کا خیرن. کیا یہ جہنم کا عذاب بہتر ہے ام جنت الخلد یا ہمش کی کی جنت اللہ تید المتقون جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے وہ بہتر ہے کانت لحم جزان وہ جنت ان کا بدلہ ہے اور پھر جانے کی جگہ اس میں ہوگا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے کان اللہ رب کا وادہ مسولا ہے تیرے رب کے ذمے وعدہ جس کی پوچھ ہو سکے مسولن اللہ تعالی سے کون پوچھے جی مسول اللہ سے پوچھا جائے تو یہاں مانا کیا گیا جس کے وعدے کی وفال لازم ہے وادن مفول آ جس کے وعدے کی وفال لازم ہے یا وہ وعدہ جس وادے کا جس وعدے کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے مولانا غنی رحمۃ اللہ علیہ نے رول مانی کے حوالے سے مانا کیا مصول قابل درخواست یہ ہے وعدہ قابل درخواست یعنی اس کی درخواست کی جا سکتی ہے وہ یوم شروع ہو تخیف اوکھربی میں داخل ہے جی اور سورت کا مرکزی مقام ہے جی. اور جس دن اکٹھا کرے گا ان مشرقوں کو, وما من دون اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا کہ یہ خود گمراہی و امیہ اللہ یا ہمیں خود کہ آئے ہیں یہ کہیں گے اے جی علی اجمیری صاحب نے اے شیخ ابد القادر جی نے اے فلانا بزرگے یہ تو ہمیں کہہ کے آئے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ کرنا نظریں نیاز یارمی یہ دینا اللہ ہمیں لائق نہیں تھا من دونے من اولیاء کہ ہم بنا لیتے تیرے سوا تو مولا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم ان برموں کو کہتے کہ یہ ہماری پوجا پاٹ کریں یا ہم یہ لکھ کے جاتے کہ ہمارے نام کی نظروں نے ہم تو ساری زندگی خود تیری پوجا کرتے رہے تیری عبادت کرتے رہے دھوکا کہاں سے لگا ذرا اس کو سنیے بلا کیمت آتا ہوں لیکن نفے ان کو دیتا تھا آب اور ان کے باپ دادوں کو بھی نفع توں دیتا تھا حتہ نسر ذکرہ یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو ان پاگلوں نے سمجھا بزرگوں سے مر رہا ہے نفع ان کو توں دیتا تھا اولاد تو دیتا تھا رہائیاں تو دیتا تھا یہ پاگل سمجھتے تھے کہ یہاں سے مر رہا ہے تیری یاد کو یہ بھول گئے بکانو قوم ممبرا اور ہو گئے قوم ہلاک ہونے والی ہلاک شدہ اس پر ذرا غور کریں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پہ غور کریں لوگ کہتے گئے تھے جی سلام ماننے پتر ہو گیا جی گئے تھے جی فلاں بزرگوں کے سلام ماننے پھر رہائی ہو گئی گئے تھے فلاں بزرگوں کا سلام ماننے پھر پھانسی سے بندہ بچ گیا تو یہ ان بزرگوں نے کیا ہے ایک تو یہ جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے ہندو جب مندر میں جاتے ہیں اور پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں شفا مانگتے ہیں رہائیاں مانگتے ہیں تو جس ہندو کا کام ہو جائے تو کیا خیال ہے اس بت نے بے کام اگر کسی مشرق کافر کا ہو جائے مندر میں جا کے یا عیسائیوں کے گرجے میں جائیں اور عیسائی اور وہاں پکارے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کام ہو جائے تو وہ اس بت نے کی ہے یہاں جواب ہے اس کا بزرگ کہتے ہیں مولا ان کو نفع تو دیتا تھا ان کی آبا اجداد کو بھی نفع تو دیا کرتا تھا اور ہماری طرف منسوخ کر دیا فقد کزب کما تکم جب بزرگ جواب دے دیں گے نا جی تو اب اللہ ان مشرقین سے کہیں گے فقد کزب ان بزرگوں نے تو تمہاری تکذیب کر دی ہے بِمَا تَقُولُونَ ان باتوں میں جو تم کہہ رہے تھے تم تو کہتے تھے یہ خود کہہ کے گئے انہوں نے تکذیب کر دی ہے ستتی سرفا بس تم نہیں طاقت رکھتے ہو سرفن اپنے سے عذاب کو پھیرنے کی ولان نثرن اور اپنے معبودوں سے مدد کی نہ عذاب پھر سکتا ہے نہ تمہارے معبود مدد کر سکتے ہیں اور جو آدمی شرک کرتا ہے تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بڑا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چوتھے شکوے کا جواب چوتھا شکوہ کیا تھا جی بازاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے لہذا نبی نہیں ہو سکتا نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر بے شک وہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں جتنے نبی پہلے آئے تھے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے اور کسبے معاش کے لیے میں بھی جایا کرتے تھے کیا؟ کسی, کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو مال کم دے دیا تو یہ ہم نے آزمائش کے طور پہ کیا, کیا تم صبر کرتے ہو استفام طلبی یعنی اس بے رو صبر کرو جو مل گیا ہے اسی پر سفر کرو وہ کان ربو کا اور ہے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا وہ من کافر آباد ذالق فولاک ہوم عقیم الصلاح. عقیم الصلاح سے پہلے حضرت صاحب نے لکھا ہے اے عقول یعنی اللہ کہتا ہے میں ان کو یہ حکم دوں گا یعنی حکم دیتا ہوں ان کو کہ وہ نماز قائم کریں حضرت صاحب یہ کہتے ہیں لیکن عطف عتی اللہ پہ بنا لیا جائے تو یہ ٹھیک ہے